حبیلام یا, یا, یا نور اللہ, اللہ, اللہ سرکاری نامدار مدینے کے تاجدار رسولوں کے سردار شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے جس نے مجھ پر سو مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور اسے بھروسے قیامت آمد کے ساتھ رکھے گا صلو محمد میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آج جس ہستی کا ذکر لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں ان کے بارے میں سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ یہ قریش کے معزز ترین جوان بڑے طاقتور اللہ اور اس کے رسول کے شیر سید ال شہدا میدان بدر میں غیر مسلموں کے لشکر کو تحس نہس کر دینے والے اسلام اور توحید کے پرچم کو بلند کرنے والے مشہور شاہ سوار ابوارا حمزہ بن عبد المطلب ردی اللہ و تعالیٰ اسلامی بھائی امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیوں کیا آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اسلام کا ابتدائی دور تھا پیری آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے کچھ عرصہ کے بعد کمو بیش اڑتیس لوگ اسلام قبول کر چکے تھے اسلام کا نورِ تابا آہستہ آہستہ سلیم الفطرت لوگوں کے اذہان و کلوب کو منور کرتا جا رہا تھا اسلام نے اپنے فطری حسن و جمال سے بڑی بڑی جریل القدر اور بڑی بڑی عالی نصب ہستیوں کو بھی اپنا گرویدہ بنا لیا ہر روز کوئی نہ کوئی عظیم شخصیت اسلام قبول کر کے اس کی قوت میں اضافے کا باعث بن رہی تھی اسلام کے خلاف اگرچہ دشمنان اسلام کا اجتماعی رد عمل ابھی شروع نہیں ہوا تھا لیکن اکا دکا ایسے واقعات ظہور پذیر ہو جاتے جس سے ان کے بغض و عداوت کا اظہار ہوتا تھا جو اسلام کے بارے میں ان کے دلوں میں سلگ رہا تھا حضرت سینا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو جس بے رحمی سے ان غیر مسلموں نے مارا تھا اس کے بارے میں سیرت کی کتابوں میں واقعات لکھے ہوئے کہ حضرت سینا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو اتنا مارا تھا انہوں نے اتنا مارا تھا یہاں تک کہ اپنی طرف سے اپنے زوم میں یہ مار کے چلے گئے تھے یعنی اپنی طرف سے یہ سمجھے تھے کہ اب ان کا انتقال ہو گیا اتنا سینا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو اسی طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نو کو حضرت عمار کو حضرت یاسر کو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مارا گیا تکلیفیں دی گئی اسلام قبول کرنے کی وجہ سے اسلام سے منحرف کرنے کی کوشش میں ان پر تشدد کیا گیا یہاں تک کہ بعض شکی القلب ایسے تھے کہ انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بھی دس تعدی دراز کرنا شروع کر دیا تھا یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی تکلیف پہنچانے کی کوشش کی آپ کے گلے مبارک میں چادر ڈال کر گلا مبارک دبانے کی کوشش کی گئی ایک دن سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر تشریف فرما تھے ابو جہل جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا اس کا ادھر سے گزر ہوا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا تو اس کے سینے میں بغز و اناج کا جو لاوا سلگ رہا تھا پھٹ پڑا اس نے سب شتم کے تیر برسانے شروع کر دیے گالیاں دینے لگیا حلم و وقار گیا اس کو ہے گرانے اس کا کوئی جواب نہ دیا وہ گالیاں دے رہا ہے اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم بدلے میں کوئی جواب نہیں دے رہے اس بے اتنا پر اس کا غصہ اور تیز ہو گیا اس کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا چھڑی تھی اور اس چھڑی کے ساتھ اس نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مارنا شروع کر دیا پے در پے ضربوں سے جسم نازک اطہر سے خون رسنے لگا نہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مارا اس نے اتنا مارا تو آپ کو جسم اطہر سے خون نکلنے لگا لیکن اس پیکر تسلیم و رضا نے صبر کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھا اور اُف تک نہ کی دل کا غبار نکال کر ابو جہل اتراتا ہوا اپنے مدداحوں کی اس محفل میں جا بیٹھا جو سہنے حرم میں اس کے قبیلے والوں نے منعقد کی ہوئی تھی اس کے چلے جانے کے بعد میرے کریم ہاکا رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاموشی سے اپنے گھر تشریف لے گئے عبداللہ بن جدعان کا گھر کوہ سپا کے قریب تھا اس کے ایک لونڈی نے یہ سارا منظر دیکھا تھا حضرت حمزہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے خالہ زاد بھائی بھی لگتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی بھی ہیں اب یہ حضرت عبد المطلب کے بیٹے یعنی حضرت عبداللہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی ہیں ان کے بھائی ہیں سگے حضرت حمزہ یہ شکار کے لیے گئے ہوئے تھے شکار کے شوقین تھے چاش کے وقت ایک کامیاب شکاری کی طرح خوشی خوشی واپس آ رہے تھے ان کا معمول تھا کہ شکار سے واپسی پر پہلے صحن حرم میں جو روس آئے قریش اپنی اپنی محفلیں جما کے بیٹھے ہوتے تھے وہاں جاتے تھے سب سے بات چیت کرتے مزاج پرسی کرتے تب گھر جاتے اس روز بھی اسی ارادے کے ساتھ سہنے حرم کی طرف جا رہے تھے کوئے سپا کے پاس سے گزر ہوا عبداللہ بن جدعان کی جس کنیز نے ابو جہل کو پیارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم کو مارتے ہوئے دیکھا تھا اس نے ان کا راستہ روکا اور کہا اے ابو امارا آج تیرے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے جو وحشیانہ سلوک کیا ہے یہ پہلے تو انہیں گالیاں دیتا رہا جب انہوں نے خاموشی اختیار کیے رکھی پھر مار مار کر لہو کر دیا یہ سن کر حضرت حمزہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی غصہ سے آگ بگولا ہو گئے اور ابو جہل کی تلاش میں آگے بڑھے آج جن کی کیفیت ہی نرالی ہے نہ کسی سے مرس پور سے احوال کر رہے ہیں نہ کسی محفل میں کھڑے ہو کر کوئی بات چیت کر رہے ہیں ابو جہل کی تلاش میں سیدھے آگے بڑھے چلے جاتے آخر کار نظر پڑ گئی ابو جہل پر جو اپنے قبیلے کی محفل میں بڑے فخر کے ساتھ باتیں کر رہا ہے لوگ اس کے گرد ہلکا باندھے اس کی باتیں سن رہے ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہو اس مجمع میں گس گئے اپنی کمان سے اس مردود کے سر پر پہ در پہ زربے لگائی کہ خون کا فوارا پھوٹ پڑا غصہ سے گرد سے ہوئے کہا ہو وہ انا الادی نہیں اے ابو جہل تیری یہ مجال کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے سن میں نے بھی ان کا دین قبول کر لیا ہے اگر تجھ میں ہمت ہے تو آ اور مجھے روک بنو مخزوم قبیلے کے لوگ اپنے سردار کی سروسوائی پر سیخ پا اٹھے بنو مخزوم قبیلے کے لوگ اپنے سردار کی سروسوائی پر سیخ پا ہو گئے اٹھے کہ حمزہ سے اس کا بدلہ لے ابو جہل بڑا چالاک تھا وہ جانتا تھا ہمدا جیسے شیر دل کا مقابلہ ان لومڑیوں سے نہیں ہو سکے گا خامخواہ کئی جانے ضائع ہو جائیں گی وہ کہنے لگا ابو ہمارا کو کچھ نہ کہو کہ غلطی میری ہی ہے کہ میں نے اس کے بتیجے سے بد کلامی کی ہے اب رشتہ داری کے جوش میں یہ سب کچھ ہو گیا ابو جہل سے اپنے پیارے بتیجے کا انتقام بھی لے لیا اور اس کے سامنے یہ بھی کہہ دیا کہ ابو جہل روک مجھے روک میں نے بھی ان کا دین قبول کر لیا اب جب گھر گئے تو نفس نے پکار پکار کر کہنے لگا, ہم کہنے لگا حمزہ نے نے یہ کیا کیا بول دیا کیا تو نے ان کا دین قبول کر لیا کیا اس نئے دین کو تو نے اختیار کر لیا تو نے جلد بازی میں بڑا غصے میں فیصلہ تو نہیں ایسا کر دیا اب اسی کشمکش میں تھے سمجھ نہیں آ رہی تھی اب کریں کیا کہ اپنی بات پر غور کر رہے ہیں کہ میں نے ایسی ایسا دین جس کے بارے میں غور و خوض ہی نہیں کیا سوچا ہی نہیں ساری رات اسی پریشانی میں تھے ذینی کرب سے انہیں ایسا کبھی پالا نہیں پڑا تھا جب صبح اٹھے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر کہا اے میرے بتیجے میں ایک ایسی مشکل میں گرفتار ہو گیا ہوں جس سے نکلنے کا راستہ میں نہیں جانتا اور ایسی بات پر میرا قائم رہنا بڑا مشکل ہے جس کے بارے میں مجھے یہ علم نہیں کہ یہ ہدایت ہے یا گمراہی اس لیے مجھے اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے میرے بتیجے میری خواہش ہے کہ آپ سلسلہ اس سلسلہ میں گفتگو کریں اقل و دل و نگاہ کے مرشد کامل نے حمزہ کے بےتاب دل کی طلب پر توجہ فرمائی اور بڑے دل نشین انداز میں اسلام کی صداقت و حقانیت کے بارے میں ارشادات فرمانے شروع کی اب سنے حضرت حمزہ اسلام کی طرف کیسے آئے اسلام قبول کیوں کیا میرے کریم آقا کن کی کنجی رکھنے والی زبان یا تہر سے دل نشی انداز میں اپنے چچا حضرت حمزہ کو سمجھا رہے اسلام کی صداقت و حقانیت کے بارے میں ارشاد فرما رہے وہ یوزکی کی شان والے نبی رحمت کی نگاہ الفاط کی دیر تھی کہ سارے حجابات اٹھ گئے ظلمتیں کافور ہو گئیں شک و شبہ کا غبار چھٹ گیا دل کی دنیا نور ایمان سے جگمگ جگمگ کرنے لگی اور حضرت حمزہ میرے مصطفیٰ جب ان کو اسلام کے بارے میں بتا رہے ہیں میرے محبوب کی زبانی اختہ سے اسلام کی صداقت و حقانیت کے الفاظ ادا ہو رہے ہیں اب یہ محبوب کے الفاظ تو سنتے چلے جا رہے ہیں اور دل کی گہرائیوں سے کہنے لگے اے بتیجے میں دل کی گلاہی کہتے کہتا ہوں کہ آپ واقعی سچے ہیں اے میرے بھائی کے فرزند حضرت حمزہ نے پہلے جملے کیا بولے محبوب کی بارگاہ میں کہنے لگے اے میرے بھائی کے بیٹے اپنے دین کا اظہار فرماتے رہیے سونیا بولتا جا محبوب آپ کے الفاظ اتنے پیارے لگ رہے ہیں آقا اسلام کی دعوت دیتے ہوئے اتنے پیارے لگ رہے ہیں حضرت حمزہ بولتے ہیں اے میرے بھائی کے بیٹے اے پیارے بھتیجے دین کا اظہار کرتا جاؤ بخدا میں اس بات کو ہر گز پسند نہیں کرتا کہ مجھے ہر وہ نعمت دے دی جائے جس پر آسمان سایہ فکر ہے تاکہ میں اپنے پہلے دین کی طرف لوٹ جاؤں یعنی ان کے جملے میں یہ ہے کہ آسمان جس چیز پر سایہ کی میری پوری دنیا کی کوئی بھی نعمت دے کر مجھے کہا جائے کہ حمزہ اس دین کو چھوڑ کر پرانے دین کی طرف چلا جا تو واللہ سرکار جتنی بھی نعمتیں مل جائے میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میں آپ کے دامن کو چھوڑ کر چلا جاؤں اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین تاریخ کی کتابوں میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کے بعد جو اشعار پڑے تھے اس کا بھی ذکر ملتا ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو جب محبوب نے کلمہ پڑھا دیا نا یہ مسلمان ہو گئے تو حضرت حمزہ نے کہا <صفيق> حمید اللہ فوڈیسلام و دین الحنیفی کہنے لگے کہ میں اللہ کی حمد کرتا ہوں جب اس نے میرے دل کو ہدایت دی اسلام قبول کرنے کے لیے جو دین حنیف ہے بل عباد لطیفی کہنے لگے وہ دین جو رب کریم کی طرف سے آیا ہے وہ عزت والا ہے وہ اپنے بندوں کے حالات سے باخبر ان کے ساتھ لطف و احسان فرمانے والا اور آگے سنی حضرت حمزہ نے کیا کہا عَلَيْنَا تَحَدَّرَ دَمْعُ تحدر حسیفی کہتے جب اس کے پیغاموں کی ہم پر تلاوت کی جاتی ہے تو ہر عقل مند انسان کے آنسو ٹپکنے لگتے ہیں رساجا احمد من ہدا بی آیاتی مبینت الحروفی پھر مصطفی جان رحمت کی شان بیان کرنے لگے کہتے رسائل الجا احمد من ہداحا بی آیاتی مبئی جینت الحروفی یہ ایسے پیغامات ہیں جو احمد مجتبہ لے کر آئے ہیں ایسی آیات کے ساتھ جن کے حروف روشن ہیں اور آگے سنیں حضرت حمزہ اسلام قبول کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں وہ احمد مصطفیٰ فینا متان فلا تخ سوہ بل احمد مصطفی وہ ہیں جن کی ہم میں اطاعت کی جاتی ہے کوئی کمزور کال اور اکل و فہم سے گری ہوئی کوئی بات ان کا گھیرا نہیں کرتی یعنی yani کوئی کمزور بات نہیں کرتے کوئی و فہم سے گری ہوئی بات نہیں کرتے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شما ہے کہ دھواں نہیں میں نسان تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں وہ کلام ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جس میں کوئی نقص نہیں کوئی خامی نہیں کوئی ایب دار بات نہیں کرتے ویٹے میٹر اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناصری بعض سیرت نگاروں نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا اسلام قبول کرنے کا واقعہ لکھتے ہوئے آخر میں یہ لکھا ہے ہم یہاں کوشش کرتے ہیں کہ سیرت میں جو کسی بھی شخصیت کے اسلام قبول کرنے کے حوالے سے جو واقعات ملتے ہیں وہ سب کے سب ہم یہاں پر سامنے لے آتے کہ ہم یہاں پر غور کریں مدنی چینل کے ناظرین کے سامنے ہم یہ چیزیں رکھ دیتے ہیں کہ اب خود غور کریں کہ یہ اسلام میں کیسے داخل ہوئے انہوں نے اسلام قبول کیوں کیا فیصلہ آپ پر ہے اب غور کریں کہ کیا اسلام تلوار سے پھیلا کیا اسلام جبر سے پھیلا حضرت امیر حمزہ جیسے کبھی حضرت امیر حمزہ جیسے جیو نڈر حضرت امیر حمزہ جیسے سردار اب ان پر کیا پرشر تھا کیا زور تھا کیا کسی نے مجبور کیا تھا ان کو اب جب یہ ان کو پتا چلا کہ ابو جہل نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی ہیں مارا ہے اب یہ ابو جہل کے پاس گئے اور جا کر کہا تو نے میرے بھتیجے کو گالیاں دی ان کو مارا انہوں نے تجھے کیا کہا تھا کیا تجھے گالی دی کیا تجھے مارا تھا تو نے کیوں ان کو مارا کیوں ان کو گالیاں دی انتقام لیتے ہوئے حضرت حمزہ نے ابو جہل کے سر پر کمان اس زور سے ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا بتیجے پریشان نہ ہو خوش ہو جاؤ کیونکہ میں نے ابو جہل سے تمہارا بدلہ لے لیا ہے اب آگے سنیے میرے پیارے میں ٹھسٹا گیا حضرت ابیر حمزہ بدلہ لے کر آئے اور میرے کریم آکا نبی رحمت صلی اللہ تعالی علی وسلم نے کیا فرمایا کہ اے چچا میں ایسی باتوں سے خوش نہیں ہوا کرتا یہ کہنے خوش ہو جاؤ میں نے تمہارا بدلہ لے لیا ہے اور یہ کہتے چچا میں ایسی باتوں سے خوش نہیں ہوا کرتا ہاں اگر مجھے خوش کرنا چاہتے ہو تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ مسلمان ہو جائیے یعنی ایسا موقع جہاں جذبات جوش میں ہیں اور وہ کہہ رہے میں نے آپ کا بدلہ لے لیا پرواہ نہیں کی جھگڑے کی پرواہ نہیں کی کہ وہ, وہ لوگ مجھے ماریں گے یا مجھ پر حملہ کر دیں گے حضرت امیر حمزہ نے بدلہ لیا اور آ کر اطلاع دی کہ میں نے آپ کا بدلہ لے لیا خوش ہو جائیں لیکن سرکار صلی اللہ سر نے وہ موقع بھی نیکی کی دعوت کا ضائع نہیں کیا فوراً نیکی کی دعوت دی کہ اگر مجھے خوش کرنا چاہتے ہیں تو اسلام قبول کر تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو روایت میں کہ حضرت حمزہ اسی وقت مسلمان ہو گئے اور بعض سیرت نگاروں نے کہا کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اگر مجھے آپ خوش کرنا چاہتے تو مسلمان ہو جائیں تو انہوں نے کہا کہ آپ کی نبوت پر کوئی دلیل کو موضاء تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کیا معوزہ چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ چاند کو ٹکڑے کر دیں گے تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انگلی مبارک کا اشارہ کیا اور چاند کو دو ٹکڑے کر دیا اور یہ معجزہ دیکھ کر حضرت امیر حمزہ مسلمان ہو گئے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اب ہمارے سامنے چند چیزیں آ گئیں کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی نے اسلام قبول کیوں کیا ایک پیارے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ابو جہل کی برائی کرنے کے باوجود بدلہ نہ لینا افو در گزر بھلائی کی دعوت دی آپ نے حضرت امیر حمزہ نے بدلے کی بات کی, کی آپ نے نیکی کی دعوت دی آپ کی نیکی کی دعوت آپ کے الفاظ نے سنا کہ عزی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کی دعوت دے رہے اسلام کی حقانیت و صداقت کے بارے میں بیان کر رہے اور یہ کہہ رہے اے میرے بھتیجے یہ دعوت جاری رکھنا یہ دعوت روکنا نہ یعنی ان کا بولنا ان کے الفاظ ان کا ان کے وہ نیکی کی دعوت کا انداز حضرت امیر حمزہ کو بھا گیا مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میٹھے بول نیکی کی دعوت اس نے اخلاق نے کردار اور پھر وہ موزہ شک القمر اور یہ مشہور روایتیں جو ہیں وہ جو کفار نے موزہ طلب کیا تھا جیسا کہ قرآن پاک میں اختروتی سات ون شکل قمر پارہ میں سورت القمر کی اس آیت مبارکہ کے تحت تفسیر نور العرفان میں پورا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ حبیب یمنی کو یمن سے بلایا تھا اور وہ کفار نے موزہ طلب کیا تھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل کے طور پر اگر آپ واقعی نبی ہیں تو معاوضہ دکھائیں تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انگلی کے اشارے سے چاند ٹکڑے کر دیا تھا جب یہ کپا غیر مسلموں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ آپ اپنی نبوت کی صداقت پر بطور دلیل کوئی معاوضہ نشانی دکھائیں اس وقت آپ نے ان لوگوں کو شکل کمر کا معاوضہ دکھایا کہ چاند اور ٹکڑے ہو کر نظر آیا چاہتے حضرت عبداللہ اللہ ابن مسعود حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت انس بن مالک حضرت جبیر بن متعم حضرت علی ابن ابی طالب حضرت عبداللہ بن عمر حضرت حضیبہ بن جمان ردی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین وغیرہ اس واقعہ کی روایت کرتے ہیں اور ان سب روایتوں میں سب سے صحیح اور مستند حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی وہ روایت ہے جو بخاری اور مسلم اور ترمزی وغیرہ میں مذکور ہے حضرت عبداللہ اللہ ابن مسود اس موقع پر موجود تھے اور انہوں نے اس مؤزا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا ان کا بیان ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند دو ٹکڑے ہوا ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر اور ایک ٹکڑا پہاڑ کے نیچے نظر آ رہا تھا آپ نے غیر مسلموں کو یہ منظر دکھا کر ان سے ارشاد فرمایا یہ گواہ ہو جاؤ گواہ ہو جاؤ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا زبردست موضاء ہے کہ آپ نے انگلی کے اشارے سے چاند ٹکڑے کیا اور یہ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ ایک بار نہیں پھر ایک سے زیادہ بار ہوا کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے کے واقعات میں بھی چاند کا ٹکڑے ہونے کا ذکر ہے تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے موزے کو دیکھ کر آپ کی نیکی کی دعوت کی مٹھاس کو دیکھ کر آپ کے حسن اخلاق کو دیکھ کر حضرت امیر حمزہ مسلمان ہو گئے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اب حضرت حمزہ جیسے مرد میدان بہادر اور نڈر قریش کے معزز نوجوان کا بغیر کسی جبر اور بغیر کسی لالچ کے اسلام کو دل سے قبول کر لینا اسلام کی صداقت کی ناقابل تردید دلیل ہے اسلام کی صداقت کی ناقابل تردید دلیل ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان موزہ ہے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چنل کے ناصریف اللہ تبارہ کا واطع نے اپنے انبیاء کرام کو موزوں سے نوازا حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کا ذکر کیا آدم الاسماء حضرت نور علیہ السلام کو کشتی کا معاوضہ دیا حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو گلزار بنا دیا حضرت موسا علیہ السلام السلام کو ید بیض اور عصا کا معاوضہ دیا حضرت یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا علم سکھا دیا حضرت داود علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہے کو موم بنا دیا حضرت صالح علیہ السلام کے لیے اونٹنی کو پہاڑ میں سے نکال دیا حضرت عیصہ عالانبی نو علیہ السلام اسلام کو اندھوں کو کھیلا کرنے کا مردوں کو زندہ کرنے کا کوڈ کے مریضوں کو شفا دینے کا معاوضہ عطا کیا یعنی اب غور کرے گویا کسی نبی کو ایک موضوعہ دیا کسی کو دو مووزے دیے کسی کو تین موجے دیے کسی کو چار موزے دیے لیکن جب باری آمینہ کے لال کی آئی جب ہمارے لجپال کی باری آئی ہمارے غمخوار کی باری آئی ہمارے مددگار کی باری آئی ہمارے آکا مولا کی باری آئی ہمارے ماوا کی باری آئی جب سید و سردار کی باری آئی جب احمد مشتبہ کی باری آئی کی باری آئی روز جزا کی باری آئی جب نبی مکرم نور مجسم شبی معظم آکا آدم و بری آدم باحث تخلیق آدم و جے وجود آدم واحش تخلیق آٹم بری آدم ہمارے آکا ہمارے مولا ہمارے ماں ہمارے ہمارے سید و سردار طیب و طاہر ابل ناصر و منصور حامد و محمود احمد و مشتبہ مصطفیٰ مرتدا اپنے آقا مولا کی ذات پر ہم غور کرتے ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی باری جب آئی تو اللہ تبارہ کا وعالہ نے ان کو ایک موضاء نہیں دو موجے نہیں تین موجے نہیں چار موڑ نہیں یعنی اور انبیاء کرام ان کو مولسا عطا کر کے بھیجا مصباح سپا رحمت کو شراب پر موجہ بنا دیا ان کا سر موت سا پہچانی موجا آنکھیں موجا ہاتھ مول قدم کدم موزہ پسینہ موزہ انگلیاں موزہ ناخن موزہ زبان موزہ لاب دان موضا تدار مبارک اللہ نے سر کے باہر سے لے کر پاؤں کے ناخن مبارک مصطفیٰ کی ذات کو سراپا موزہ بنا کے بھیج دیا اتنے کثیر موزات اتنے کثیر موزہ تتا کیا ابو جہل کی مٹھی میں کنکریاں کلمہ پڑ رہی ہے چاند ٹکڑے ہو رہا ہے مصطفا صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر درخت چلتے ہیں پتھر بولتے ہیں مردہ ہڈیوں میں جان ڈال دیتے ہیں دکھتی آنکھوں پر لوبے دہن لگا کے شفا دے دیتے ہیں نکلی آنکھوں پر لوبے دہن لگا کے شفا دے دیتے ہیں تھوڑے سے کھانے میں لوبے دہن ملا کے برکتیں اور شفا اتا کر دیتے ہیں کھاری کنویں میں لوبے دہن ڈال کے شپا یا کاری کنویں کو میٹھا کر دیتے ہیں اپنی انگلوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیتے ہیں سورج کو پلٹا دیتے ہیں سخت دھوپ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے پانی برسا دیتے ہیں اور برستے بادلوں کو اشارہ کر کے بادلوں کو اشاروں پہ چلا کے اپنی شان نبوت دکھا دیتے ہیں میری آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سراپا موجات اتنے موج سات اتنے موجات امام اعظم کہتے ہیں اصبا میں لائی لو دا میں وف آتی ہی جا اچھا جارو ناتوکل جارو شکل کامرو بھی اشار آتے ہی وہ چاند کو اشارے سے ٹکڑے کر دیتے ہیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین حضرت سینا میر حمزہ رضی اللہ تعالی نو چاند کو ٹکڑے ہوتا دیکھا محبوب کی نبوت کو جان گئے کہ یہ جادوگر نہیں ہے یہ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں اور پھر نیکی کی دعوت اس واقعے میں ہمارے سامنے زبردست جو چیز سامنے آ رہے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برائی کی جا رہی ہے آپ کو مارا جا رہا ہے آپ کو گالیاں دی جا رہی ہیں لیکن میرے کریم ہاکا میرے حلیم ہاکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنی اتنی علم رکھنے والے اتنے افو در گزر کرنے والے آئے بیمار تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں ایک واقعہ نہیں کتنے ہی ایسے واقعات ہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ سختی کی گئی آپ کو آپ کو تکلیفیں پہنچائے گی تائف کی وادی کا واقعہ کس کے ذہن میں نہیں ہے تائف کے سفر کو کون نہیں جانتا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کی دعوت دینے گئے اسلام کی دعوت دینے گئے اور تائش کے لوگوں نے اتنا مارا اتنا مارا جس میں اب لہو لوہان کر دیا نالے نے مقدس خون مبارک سے بھر گئی تائش کی گلیوں بازاروں میں پتھر بار بار, بار کا لہو لوہان کر دیا گیا اور جب پہاڑوں پر متمکن فرشتہ حاضر خدمت ہو کر عرض کر رہا ہے آقا مجھے اجازت دے دیں کہ میں یہ پہاڑیاں ملا کر بستی کو بلیا میٹ کر دوں تو باہر برباد کر دیا جائے ان کو اس وقت میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ نہیں لے رہے میں یہ لوگ نہیں مجھے پہچانتے ہیں کی نسلیں ضرور مجھے پہچانے کی اور دعا کرتے ہیں اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما یہ مجھے پہچانتے نہیں ہے یہ مجھے جانتے نہیں ہیں یہ برائی کرنے والے کے ساتھ بھی بدلہ نہیں لے رہے یہ اسلام کا حسن ہے اسلام کا حسن ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق ہے گالیاں دینے والوں کو دعائیں دے رہیں پتھر مارنے والے کے مارنے والوں کے لیے ہدایت کی دعائیں کر رہے رحمت کی دعائیں کر رہے میرے پیارے میٹھے سب یہی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمارے سامنے یہ حسن اخلاق رکھا ہے۔ اسی کو لے کر ہم بھی آگے بڑھے اسی نیکی کی دعوت کے میٹھے انداز کو لے کر ہم بھی آگے بڑھے ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی ہے دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری صاحب اسی نیکی کی دعوت کے محبت برے انداز کو لے کر چلے نا اور دنیا نے اس نیکی کی دعوت کے میٹھے انداز کی برکتیں دیکھی ہے آج مدنی چینل کے ذریعے آج دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے ماحول کو دیکھ لیں نا یہ دنیا کے کموں میں اس وقت تک کم بیش ڈیڑھ سو کے لگ بھگ ممالک میں دعوت اسلامی کا جو پیغام پہنچ گیا اکتالیس ہزار شعبہ جات میں دعوت اسلامی کا مدنی کام ہو رہا ہے ہزار ہاتھ پل باپ وہ, ن... وہ قرآن پاک اور درس نظامی کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اسلامی بہنوں کے با پردہ اجتماع ہو رہے ہیں گونگے بہروں کے مدنی قافلے سفر کر رہے ہیں ان میں مدنی کام ہو رہا ہے جیلوں کے اندر دعوت اسلامی کا مدنی کام ہو رہا ہے دعوت اسلامی کے مدنی قافلے دنیا بھر میں سفر اختیار کیے ہوئے شہر شہر ملک ملک گاؤں گاؤں مدنی قافلے سفر کر رہے لوگ اسلام کی طرف راغب ہو رہے ہیں اسلام قبول کر رہے ہیں بےحمل باحمل بن رہے ہیں یہ میٹھے انداز کو لے کر میرے لئے چلے برائی کا بدلہ برائی سے نہیں بھلائی سے دیا جائے برائی کو بھلائی سے ٹال اور یہ انداز دے کر چلے اور یہ نیکی کی دعوت کا جو انداز دیا ہے, نیکی کی دعوت, کا جو دیا ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ایک باقاعدہ ایک انداز ہے طریقہ کار دیا ہے کس طرح میں نیکی کی دعوت کے لیے چلنا ہے کس طرح نیکی کی دعوت کو لے کر بازار جانا ہے کس طرح نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے کافلے میں سفر کرنا ہے اللہ کے دورے میں شرکت کرنی ہے اور اس پیارے انداز کی برکتیں آج بھی ظاہر ہو رہی ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر حمزہ کو نیکی کی دعوت دے رہے اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان میٹھے اندازوں کو لے کر اس نیکی کی دعوت کی پاکیزہ ادا کو لے کر دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں جو سفر کرتے ہیں علاقے دوروں میں جو سفر کرتے ہیں یہ بھی ایسے ایمان افروز واقعات وہ رونما ہوتے ہیں اس نیکی کی دعوت کی برکت سے آئیے میں آپ کو ایک سچا واقعہ آج کے دور کا آپ کے سامنے رکھوں کہ نیکی کی دعوت کا اگر میٹھا انداز لے کر اس نے اخلاق والا انداز لے کر ہم بھی وہ میدان عمل میں آئیں ہم بھی نیکی کی دعوت پیش کریں تو اسلام کے اس حسن کی یہ اٹریکشن ہے خود بخود لوگوں کے دل اسلام کی طرف مائل ہوتے علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد وبارک اسلامی اور مدنی چینل کے خان خانپور پنجاب کے ایک مبلغ دعوت اسلامی کا بیان ہے کہ بابول مدینہ کراچی سے سنتوں کی تربیت حاصل کرنے کے لیے تشریف لائے ہوئے مدنی قافلے کے ساتھ مجھے بھی علاقائی دورہ کرنے کا شرف حاصل ہوا ایک درزی کی دکان کے باہر لوگوں کو اکٹھا کر کے ہم نیکی کی دعوت دے رہے تھے جب بیان ختم ہوا تو اسی دکان کے ایک ملازم نوجوان نے کہا میں غیر مسلم ہوں آپ حضرات کی نیکی کی دعوت نے میرے دل پر گہرا اثر کیا ہے مہربانی فرما کر مجھے اسلام میں داخل کر لیجئے الحمد نیکی کی دعوت کی برکت سے وہ غیر مسلم, مسلم مسلمان ہو گیا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے نیکی کی دعوت کو عام کیجئے مدنی قافلوں میں سفر کیجئے اور حسن اخلاق کو نہ چھوڑے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے برائی کرنے والوں کو بھی بدلے نہیں لیے ان سے گالیاں دینے والوں سے بدلے نہیں لیے ہم وہ برائی کرنے والے کے ساتھ ظلم کرنے والے کے ساتھ زیادتی کرنے والے کے ساتھ معاف کر دے اس نے اخلاق کے ساتھ نیکی کی دعوت کو عام کرے حدیث پاک مفہوم فرمایا کہ جو امر بالمعروف معروف و نہیں انل منکر ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ صدقہ ہے صدقہ اچھی بات کی دعوت دینا بری بات سے منع کرنا یہ صدقہ ہے اور حضرت کاب ردی اللہ تعالی نو فرماتے ہیں کہ جنت الفردوس خاص اس شخص کے لیے ہے جو نیکی کی دعوت دے اور برائی سے منع کرے ہم بھی نیت کرتے کہ انشاءاللہ تبارک کا و تعالی ہم بھی حسن اخلاق کے ساتھ نیکی کی دعوت کو عام کریں گے اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اس محبت برے انداز کو لے کر آگے بڑھیں گے جو امیر علیہ سنت نے ہمیں دیا ہے کہ اس کے برکت سے آج کے دور میں بھی ان میٹھے بولوں کی برکت سے نیکی کی دعوت کے ان پیارے الفاظ کی برکت سے ان مدنی قافلوں کی برکت سے آج بھی جو ہے وہ لوگ اسلام کی طرف مائل ہو رہے ہیں اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو آمین بے جاہد نبی امین صلی اللہ تعالیٰ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وبارک